امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغا میں ارشاد فرماتے ہیں اگر حسب منشا تمہارا کام نہ بن سکے تو پھر جس حالت میں ہو مگن رہو